أنفسنا وفهيات أعبالنا من يهده الله فلا يهدله من يهدل الله رجلة أشهد أن الله لا يهدى الضبار وفهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديد الله وخير الحديد هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم بشرى للمؤمنين بحدائق والجنة بلا كلل ولا تعب ولا كلل ولا يغني بالائے گرواہمی کو یہ دعا یاد کرنے کیمبنے سے منصوبہ کنیہ علم رکھنا جو شخص اس دورا اسے یہ لائب ہے یہ بہتر ہے کہ وہ ان کلیوات کو ضرور یاد کرے اور ان کی تعلیم حاصل کرے حقیقت میں یہ دعا بہت سے شروع حقائق کو واضح کرتی ہے جس میں توحید کا ذکر ہے جس میں ابلیت کی حقیقت کا ذکر ہے حکر ہے اور اسب کا اے بندہ ہوں جبن و حق حقی کا اور تیرے بندے کا بیٹا کا اور تیری بندی کا بیٹا تھا یہ ابریت کا اعتراف اپنی بندگی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اطرار ہے اور یہ بہت بڑا اعتراض اللہ تعالیٰ کو یہی اعتراض سب سے زیادہ پسند ہے جبکہ اس کا عملی اظہار بھی ہو فرمایا نا سی کہ اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو میرا مالک ہے میری زندگی کی ہر حرکت ہر شیز میرے حکم کے مطابق ہے اور دوڑنا سے برابر بھی باہر جانے کا تصور نہیں مملوک ہے اللہ تعالیٰ کی زیر قدرت پریشانی کا ہاتھ میں ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر لحاظ سے کچھ پر حاوی اور غالب اور میری اپنی کوئی قدرت نہیں کوئی طاقت نہیں اللہ رب العزت ہر شہر پر بازر خاص یہ جملہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تصویر مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہمیں کوئی خوف نہیں اس کی پکڑ کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ جس انسان کو جب چاہے پکڑ لے حتہ کے مجموعی طور پر جس قوم کو جب چاہے پکڑ لے اور تباہ و برباد کر اللہ فرمایا کو اللہ اے لوگو ان سب کے سب اللہ کے قصیل ہوں اور اللہ کے محتاج اور اللہ کی دیرے صدرت اللہ والغنیف والغنیف اور, اور اللہ کو ذات ہے جو غنی ہے بے فرواب ہے اور وہی وہ حمد و صنا کے لائے راک اینیلہ یا رہکم بھیا دم جدید اگر وہ اللہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے انہیں ختم کر دے تمہارا وجود اس صفحہ ہستی سے مٹا دے بھیا دم سلطن جدید اور جس لمحے انہیں مٹائے اسی زم ہے دوسری مخلوب لا کر بتا دے مایا بما بالکار بے عجیب تمہیں نکالا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لا اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے ہم سب کی اس کے ہاتھ میں ہے ہم سب اس کے مقبول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور قوموں کے اس سوال کے کچھ اسباب رکھے اس کے ہاں قانون ہے نظام ہے چنانچہ جب کوئی قوم اپنی بربادی کو دعوت دیتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم کو برباد کر دیتا ہے. یہ سنت اضاحیہ ہے جو ہر دور میں قائم رہی اور قیامت مت قائم رہے گی چنانچہ آپ غور کریں ساغتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا جو طاقت کے لحاظ سے کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے تھے مال و دولت کے اعتبار سے ہم سے کہیں مجھے جب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اللہ تعالہ نے زمین پر بکھری ہوئی ان کی لارکوں کے بارے میں فرمایا کیسے محسوس ہوتا تھا آزاد مسلم تھا جیسے کچوروں کے بڑے بڑے تن زمین پر گرا دیے گئے اس طرح ان کی لاشیں معلوم ہو رہی اللہ تعالیٰ نے ان جملوں بہت سی قوموں کو سفا سے بٹھا دیے اپنے اس نظام کے مطابق جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا اور اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو اس نظام سے متحرف کرایا کسی قوم کی بربادی اس لیے نے آئی کے ساتھ تول کا نظام صحیح نہیں تھا جب وہ اپنے لیے کوئی چیز لیتے تو زیادہ دینے کی کوشش کرتے اور جب وہ کسی کو دیتے تو کم دینے کی کوشش کرتے اللہ رب الصد نے اس قوم کو برباد کروادی اس بنا پر ہوئی تعالی نے اس قوم کو اور برمدی دل کر کی لیکن ایک مشترک ہے وہ رسول کی نا پروانی فأما قمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح خفر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فضر القوم فيها فرعا فأنهم أعجاب وضل فهل ضرارهم من باطية وجاء برعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاضية فعصوا رسول ربه بہت سی قوموں کا ذکر کیا گاؤں میں کا گاؤں سمود کا موت وچلوں کا, ان, سے پہلوں کا, ان, سے پسلوں کا ان, ان سب نے اپنے پیغمبر کی لاپروانی کی اپنے پیغمبر کی عماد سے گریز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انتہائی حید ناک چیزیں پکڑ لیا کسی پر آسمان سے آگ کے انگارے برسا دی آگ کے شو ان پر برسائے جس آگ نے ان زبان کو چڑھا دیا کسی گاؤں پر آسمان و زمین کا پانی چھوڑ دیا آسمان سے پانی برسایا زمین سے پانی ابلوایا حتہ کے وہ پانی آپ مل گیا اور وہ پوری کی پوری پانی کی دریا ایسی تھی اور پانی کی بلندی ایسی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والوں کو بھی پانی نے بہت جمو والے کلام کے بیٹے نے کہا کہ بھی راجان اس پانی سے بچنے کے لیے میں مجھ تک نہیں پہنچے گا اللہ آج اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت اور پہاڑ کی کوئی چوٹی نہیں جاتیوں یہ سننے ہے آج ہم اپنے کردار پر بھی غور کریں اور مجموعی طور پر اپنی حرکات پر بھی غور کریں پہلے یہ بتائیے کہ کیا سنتیا تبدیل ہو سکتی ہے نہیں نہیںشان ہوتا ہے کلے مار دلہ اللہ کے کلمات پر اللہ کی سنت پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس کے طریقہ کار پر کوئی تبدیلی نہیں آ لہذا وہ سنت جو قوم روز کے لیے تھی جو قوم صحاب کے لیے تھی جو قوم لوٹ کے لیے تھی جو کراؤن اور کراؤن کی قوم کے لیے تھی وہی آج کی امت کے لیے تھی چنا سے جن استاب کی بنا پر ان کو برباد کیا گیا اور چیز یہ ہے کہ کیا وہ افطاف آج ہمارے اندر موجود نہیں بالکل موجود جو مشترک حیثیت کی عامش ہے رسول کی ناپرمانی آج وہ مجموعی طور پر ہم نے کوٹ کوٹ کر بری پڑی کی ناپروانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امرت کا محافہ کیا یہ کی لوگ اپنے رسول کی نافرمانی کر کے اس چیز کا انتظار کر رہے یہ امت سے کہا جا رہا کہ یہ لوگ اپنے رسول کی نافرمانی کر اپنے رسول کی نافرمانی کر کے کس چیز کا انتظار کر رہے فرمایا کسی چیز کا نہیں اس کے کہ ہوں اللہ کہ اللہ ان کے پاس آئے کیسے شری کی مادلوں کے سائے نے غل منائے گا اور اللہ کے فرشتے بھی بادلوں کے سائے ان کے آئے بھائی یہ بادلوں کے تھائے میں آنا بہت بڑی تصدیق ہے یہ اشارہ ہے قوم کی طرف جو قوم اپنی حرکات کی بنافت اپنی لافروانیوں کی بنافت شہد شادی کا شکار ہو چکی آسمان سے پانی نہیں برتھتا تھا زمین سے پانی نہیں نکلتا تھا وہ قہد کا شکار تھی خشک سالی کا شکار تھی ان کے مویشی مر رہے تھے وہ بھی پیاس کی بنا کر منہ میں داخل ہو رہے تھے لیکن پھر بھی مرخول کی نافرمانی سے کام نہیں آئے اس تکلیف نے ان کی طبیعت میں ان کی فطرت میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنی نافرمانی پر قائم رہے ان سب تھے دیکھا کہ آسمان پر بادل اندار ہو گئے. خوش ہوئے کہ اب یہ محنت کا دور ختم ہو جائے گا اب ہمیں پانی ملے گا اور بارش پر سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا رسول کی متوجہ نہیں ہوئے بلکہ خود اپنی عورتوں سمیت اپنے مویشیوں سمیت کھلے میدان میں پہنچ کر کہ اس پانی سے ہم اسلامی لوگ متوجہ ہوں گے بارش میں نہائیں دل. گے پانی جمع کریں گے ان سب نے کہا کہ آ رہے تم ہونا یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے جب سب وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جس بادل کو تم پانی کا حامل سمجھتے ہو یہ پانی کا حامل نہیں ہے بلکہ علیم یہ جو دردناک آزاد لے کر آ رہا ہے وہ بادل کے منتظر تھے مگر آسمان کے جی آگ کے بارے میں پوری قوم کو برباد رہی سبب کیا تھا رسول کی بات بنانا رسول کی عمارت سے بڑے رسول کی عمارت کے مثال لینے مختلف قانون ساتھ اپنے نفادی خواہشات کو اپنا گراف بنانا مختلف قانونوں کو اپنا گلاف بنانا اور مختلف آگولیتوں کو اپنی مسلم کر لینا آپ سوچ کر بتائیے آج اس قوم میں موجود ہے یا نہیں بلکہ وہ زبان افراد جو پہلی امتوں میں پائے جاتے تھے آج اس امت میں بھی, اتم بھی اور پھر سنت ہونے والی نہیں ہے اے اللہ کے بندوں اپنی اس اجتماعی روش سے اس چیز کے منظر یہی اللہ کا سوال ہے بہاڑی اندرون کہ اے محمد اللہ اللہ، یہ لوگ آپ کی ناطلانی کر کے اور کوئی انتظار نہیں کر رہے کہ اللہ اور اللہ کے رشتے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آئے جیسے پہلے قوم کے یہ رسول اللہ وسلم کا یہ فرمانت یا اللہ میری پریشانی میرے ہاتھ میں یہ اس چیز کا احتراس اور اشرار ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کے اللہ کے مملوک کو مقبول ہیں لہذا اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی تعریف چاہیے اور آخریت چاہیے تو یہ ہمارا فریما ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کی پابندی ہیں پھر بھائی اس بھی اس کے ہاتھ میں ہے رسولِ صلی اللہ کہ رحمان یوکن بہا کئی کہ بندوں کے دل اللہ مانا کی دو انگلوں کے درمیان رہتے ہیں یوکن نے بہا اللہ ان دلوں کو اس طرح چاہے اور جب چاہے وہ زیادہ بے پر کوئی پرواہ نہیں پرواہ اس لیے نہیں کہ پوری کائنات بالکل کر نیکی کی راہ قبول کرتے. اپنے عبیلے کو سنبھالنے اللہ کی حمد و برانے اور نثار ہو جائے وہ اللہ کی میں اس کی عزت میں اس کے مکان میں ایک برابر بھی کرتا نہیں کر سکے اور اگر پوری کائنات اللہ کی بازی اور تازی ہو جائے تو وہ اللہ کی عزت میں اس کے مقار میں اس کے کمال میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں پڑتی لہٰذا مساط بے فرمان جس طرح چاہے تمہارے دلوں کو گھیر دے اور جب چاہے اور بھائی جب دل پھر جاتا ہے تو سمجھو کہ اس سے بڑا کوئی آزاد نہیں نہ اس سے بڑا آگ کا آزاد ہے نہ اس سے بڑا پانی کا آزاد ہے نہ اس سے بڑا قوم لوگ کا آزاد ہے نہ اس سے بڑا قوم سالے کا آزاد ہے دلوں کا پھر جانے کا مانگنا یہ ہے کہ اب اس انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ہی کی نہیں ملے گی اب یہ گناہوں پر افرائے گا گناہوں پر فخر کرے گا گناہوں سے محبت کرے گا اگر اعلان گناہوں کی دعوت دے گا اور گناہوں کو قبول کرے گا لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں گناہوں پر ہیں انہیں اس حقیقت نہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ کی بہت ہے یادین یقل مینجل ندی بکل گئی اے ایمان والو اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بنائے جب تمہیں پکارے فوری دور میں نقائب کہو اور ان کی بازت کو قبول کرو تاخیر کرنا کسی قسم کو تعلق نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس رسول کی دعوت جس کی جس چیز کی طرف ہے وہ چیز ایسی ہے کہ لا جس میں تمہاری زندگی ہے صرف ایک ہی دعوت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت یہ دعوت اتنی عدیب شاید ہے اتنی حامی مقام ہے کہ لا کہ اس طاقت کی کے میں تم سب کی زندگی ہے اور قبول نہ کرنے میں تم سب کی موت ہے کہ اب یہ تمہاری زندگی ہے اس زندگی کو قبول نہیں کرو گے تو معلوم ہوں اس بات کو جان لو یا اللہ یقول بینگل اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان آئے ہو ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. جب وہ حائل ہو جائے گا تو دل کے راستے بند ہو جائیں گے نیکی ہدایت عقیدہ کتاب و سنت سے اس دل میں کبھی نہیں ہوگا شب و روز سنے گا آزادی اس کے بعد میں آئے گی مگر نفرت کرے گا کتاب و سنت سے دور ہونے گا بھائی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی بہت متھی جی ہے اور اس سے کوئی لگا نہیں اس کو دنیا کی کوئی بات نہیں توڑ سکتی مار کا ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے اگر تمام فرشتے آ جائیں بلا فرشتوں کی تارا د کوئی کمی ہے ناز فرشتے تمام فرشتے آتے ہیں بے شمار فرشتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں رسوم اللہ علیہ وسلم سے جمیل مین نے, نے بید الرجمان کی بابت کروایا تھا جو آسمان کر پر فرشتوں کی مجد ہے کہ یہاں ایک دن ستر ہزار فرشتے اللہ میں سمجھا کرتے ہیں اور جس رشتے کی ایک دفعہ پاری آ جائے کیا مطلب اس کی دوبارہ باری نہیں جائے گی کتنے فرشتے اس انسان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جائیں اور ایک کمرے کو زبان دے دی جائے اسے سمجھانے کے لیے مکلم محمود موجود اور پھر تمام مردوں کو کمر اٹھا لیا جائے اسے سمجھانے کے لیے تمام مردے آ کر سلجھا رہے بھائی ہم نے قبر میں بڑی تاریخ سمیاں دیکھی قبر میں بڑی سختیاں دیکھی قبر جب انسان بدباتی ہے اور سب اصلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے بڑی تاریخ کریم آتی ہے اچھا ابلا ہو اور جنہوں نے نیم کے دیکھی اس کو نیند بیان کری کسی کا باپ آ رہا ہے کسی کا بھائی آ رہا ہے کسی کا شوہر آ رہا ہے کسی کا دادا آ رہا ہے یعنی قبر کے تمام مردے اس کے گھر میں کھڑے ہو جائیں اور قبر کا آن کو لے کا ہار کریں تو کیا اس کے دل میں کوئی انتظار پیدا ہوگا اسے نیکی کی تب ہوگی اسلام عدیدہ کی تبیف ہوگی کے نہیں ایمان نہیں لائیں گے جی. نیکی کے راستے کو نہیں اپنا جی. عدیدہ کے راستے کو نہیں گے کتاب جی. و سنت کی دولت نہیں اپنگے اس مر کو لوٹ سکتی ہے جس طاقت نے یہ محر منگائی ہے لہٰذا کو سمجھ لو کہ ہماری پریشانی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں وہ جب چاہے ہمیں پکڑ لو انی دور پہ اشتداری طور پہ جب چاہے ہمیں بد کر دے اور ہمارے دلوں کو جب جائے جائے اللہ سے رہنا چاہیے رسول اللہ نے اللہ کی فرمایا کہ ایک بندہ پوری زندگی عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک فارش باقی رہ جاتا ہے ایک فارش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اتنا ایک بڑھائے اور جنت میں پہنچ جائے لیکن تم میں کنم کو دوں پھر وہ اچانک اپنی زبان سے ایک ایسی بات کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے فیلا نکلتا ہے کہ جنت سے قریب پہنچنے والا جنت میں ستر سال کی مصافت کے بخر گہرائی میں جا کر گر جاتا ہے ایسا دل دیر اور کہاں جا کر پھیلا یہ حدیثیں ہیں اس عمر کی دعوت میں ہے کہ تخوار بہت تاریخ اور اللہ کے خوف سے ہمارے دلوں کو کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے ہر وقت اللہ پہ کرو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استحامت کی دعا کرو بھائی میری اور آپ کی کیا ہستی ہے کائنات کے کردار امام لمبیا عظیم المبیا محمد صرف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یہاں مسلم کلو سب سے دین میں اے دلوں کے پیرنے والے محمد کے دل کو اپنے دین میں قائم رکھتے ہمارے اندر وہ کون سی جنت ہے وہ کون سی عزارت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے جب کہ رہی جس کا سب اور آسمان سے باندھتا ہے یہ دعا کر رہا ہے اللہ میرے دل کو اپنے دین بنائے رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ, اللہ حقنگ کے باہر اور اللہ جو عجیب حق ہے اس کا حق ہونا مجھ یہ سمجھا دے میرے دل میں یہ کام دے یہی اور اس کے دیکھ وہ ہے لیکن یا کافی نہیں ہے حق بادے ہو جائے اتنی بات کافی نہیں بلکہ بار حق کے بازے ہونے کے بعد اس کی اجتباع کی تو کی ٹوی دے دیتا قرآن و حدیث یہ حق ہے یہ بڑا حق ہے اللہ پاک نے سرایا باہر جو کچھ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا وہی اللہ کی طرف سے حق ہے اور کہ سماج کے سماج آسلام اس حق کے ساتھ جو چیز آگی نے وہ باطل ہے وہ, وہ شیطانی راستہ ہے بھائی نبی سائک ہو گیا کتاب و سنت سے ہونے کا کیا جواب ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر دوسری راہوں کو اپنانے کا کیا جواب لیکن افسوس ملے جو لوگ اپنے آپ کو سمرا میں شامل کرتے ہیں اور شامل سمجھتے ہیں آج ان کی اصلوں کو بھی پردے بندے دی. صحیح تین کا حکم سامنے آتا ہے اپنی مرضی کی تعویلیں کرنے سے بات نہیں آتی یہ حج کا موسم ہے وہ جانے کنام حیرت اللہ نبر گما ہے اللہ تعالی نے ان کو تحفیظ دی اللہ ان کے سفر کو مبارک بنائے ان کو ہدایت دے اور ان کی اس عمارت کو قبول فرمائے بھائی اس موقع پر انتہائی افسوس میں کہوں گا کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے جو سعودی عرب میں بھی خاص جہاد کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہے اور ہر پاکستان سے بھی خاص جہاد کی طرف سے وہ ہوتی ہے اس میں بہت سے مثال ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی ایک جھلک یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ صفا اور مربع مسائل جو ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے فرم ہے جس کے بغیر نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آگ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آگ صفحہ سے مرضہ تک لاتے یہ ایک چکر ہے اور مرضہ کے صفحہ کے طرح مبارکہ دے یہ دوسرا چکر ہے اس طرح آگ چکرات لگاتے ساکت بار قریف مبارکہ دے یہ ساکت بار قریف مبارکہ دے یہ مسئلہ ہے تو پیغمبر الاسلام کا طریقہ انبارکہ ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے خود قرآن نے صفا اور مربع کے درمیان صحیح کا اشارہ لگتا ہے امن صفا اور مربادہ امن صفا اور مربادہ ان شاء دس قرآن نے صفا اور مربع ان دونوں کی صحیح کو اللہ کے شائر میں سنار دیا گیا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چار چکر آپ چل کر لگا اور پکیا تین چکر نہ لگائیں کہنے چار چکر فرد ہے اور دوسرے تین چکر باجب وہ نہ لگائے اور ہر چکر کے حد دو کلو مناج کے اللہ تعالیٰ خرچ کر دے تو آپ کی شہری پوری ہو جائے اب بتائیے رسول اللہ دشمن اللہ طریقہ کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے اور آج کی مسلمان کا بہار کیا ہے انہوں نے اور باجب کے سڑک کی ایک استماعت اپنی طرف سے کھڑی جس کا قیامت تک اجر جو ہے داخل ہوتا رہے کہ یہ اصطلاح ان کا, کا حاصل ہے قرآن عزیز سے اور کتاب اور ایسی کسی اصطلاح کا سنت اور مترائے اس پر کوئی کے آج کا اس نے یہ تبدیلی کی کہ چار چکر آپ صحیح میں لگا لے اور بہت بین چکر لگانے کے بجائے آپ ہر چکر کے دو کلو انار جو ہے وہ اللہ کے رکھیں گے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حج کا موقع ہے کہ ایسے کسانوں سے باخبر رہو اتنی محنت میں جاتے ہو اور اتنا مال خرچ کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ حج کے سواج کی بجائے گناہوں کی کٹریاں اپنے ٹم لے کر آ جائے اور یہ بات میں ممکن ہے کیوں تعال نے رسول کو بھیج کر دی. رسول کو حج ملوا کے ان کے حج کو کیا تک مطلب محفوظ کر کے پوری تعینات پر اب آپ کہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا یہ بھی بلکہ جہانت ہے علم کیوں نہیں تھا جب ہم سب کے لیے جا رہے ہو رسول اللہ اور علم کے حج کی تاریخ آگے کیوں نہیں تھی صحیح بتائے کی غریب صحیح مشکل کیوں نہیں پڑھی اور کتاب کو سنت سے آج کے طریقے کتابوں میں لہٰذا آج کے دور میں علم نہیں تھا ہم عالم کوئی ہم تو عالم کن, ہم تو جائے. بھائی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو بنیادی مراسب ہیں ان تمام تعلیم ہونا چاہیے کہ برادری فائد ہے ان تمام کا علم ہونا چاہیے اس کے لیے سمیل کیا ہے راستہ کیا ہے قرآن حیثیت ہے قرآن حدیث کی رابطشت. اس کتاب میں پاس ایسے ایسے مسائل مجبور ہیں کہ اس عمومی حدیث میں ان مسائل کو ان الفاظ کو زبان پر داسے ہوتی شرم محسوس ہوتی ہے مگر لکھنے والے ایسے بے بیان ہیں کہ رسول اللہ علمان کی اس حدیث کے مکمل مثال ہے کئی بار سستنا کا دامن خود وسلم کی حدیث کو ہماری پریشانی میرے ہاتھ میں ہے جنوں کے مارک یہ الفاظ ہمیں اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور تندری دلاتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے سامنے ابھی کسی وقت پکڑ سکتا ہے جس سنت کے اور انسان کے ہے دل پر دل کو پھیر لیا کہ جنت اور اس کے درمیان ایک فرق کا خاصہ لہٰذا کیوں نہ اللہ سے ڈرے اور اس قانون کو اپنے ہاتھ میں ڈان جس قانون پر اللہ نے دی کی اس قانون کو تھام لینے کے بعد تمہاری کی کوئی سورت بات نہیں مطلب مستقمہ ان لوگوں کو ہم سراج مستقین کی ہدایت دیں گے اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت کی ضمانت یہ ضمانت کن کے لیے اللہ کا ہے اللہ کی ضمانت ہے جس میں کوئی غیر محل چیز نہیں یہ اللہ کا فائدہ ہے اس کی ضمانت کہ ان لوگوں کو ہم یقین ہے سراج کی ہدایت دیں گے یا اللہ یہ کون بولے جن کے بارے میں تمہیں ضمانت ہے فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہیں انہم جن لوگوں کا عقیدہ جن کی عادت جن کی فطرت جن کا مدد جن کا راستہ سب سے ہے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن کاموں کی نصیحت میں محمد رسول اللہ ان کے ناج میں بزرگوں کا بھی نہیں ہے کہ غلام بزرگ یہ کرے ان کا کر پوری عمر بزرگوں کے ہت بھی گھومتا ہے بزرگوں نے یہ فرمایا بزرگوں نے یہ کون سا یہ کون سا کہ نے کیا اچھا اس لیے پیدا کیا کہ تم بزرگوں کی غلامی کرو نہیں کے بل انسان انسان یا انسانوں اور جنو میں نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا بچاؤ انداز اللہ کرنا چاہ رہے میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہے کہ تمہارے قدموں پر جو توق ہے جو غلامی کی زکامیں ہیں کوئی لکام کسی کے ہاتھ میں اور کوئی توق کسی کا ان لکاموں کو توڑنے کے لیے ان توکوں کو توڑنے کے لیے تم نے وہی توق پہ لی وہی غلامی کی زکامیں پہن لی وہی اس نے قائم کر لیے وہی فضول اپنے علاح بنائی تم کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئی تم اللہ کی غلامی کے لیے پیدا, کی پیدا جہاز اللہ نے پڑھایا میں دلوں کے پھیرنے والا تمہیں ہدایت کو قائم رکھوں گا لیکن شرط کیا ہے کیا کہ تمہارا مدد تمہارا صرف یہ ہوا کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں جن کاموں کی مصیحت محمد رسول اللہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے الحصاف میں جان فرمایا زمایا کی طرف تو لنت بندوست تم بہنا کتاب رسان اے سہ دنیا کے لوگوں میری امت والو میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ شمارت لے لو گارنٹی لے لو اور یہ فائدہ لے لو کہ جب تک دو چیزوں کو تم کھاتے رہو گے کوئی طاقت قرآن کی آیت اور رسول اللہ اللہ کی اس حدیث کا ایک ہے یا یہ سور چیزیں کون سی ہیں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن وہ سنتی اور دوسرا میری سنت لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھیج دی اس کے بعد کون سی حدت چاہیے اتنے جلد کے تم معلوم اتنی جسارت کے مالک ہو اس کے باوجود بھی تم قرآن و سنت کے باقی منہج کو مقدس منحص کو چھوڑ کر نہ معلوم کنو گئے اور کن راستوں کو استعمال کر دیا اللہ تعالی نے کائنات والو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلتے رہو چلتے رہو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے اس راستہ مستقیم ہے بنا تو تبھی سب بڑے اور بڑے بہت تمہیں نظر آئیں گے ان راستوں پر بت چلنا ہے تفرم کو ہم سبھی دیں ان راستوں پر چلو گے اور سیدھے راستے سے بیٹھ جاؤ گے اور تم کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ گے جتنا چلتے جاؤ گے اتنا خراب مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے اس لیے خراب مستقیم ہدایت کا راستہ ہے کامیابی کا رابطہ قرآن حدیث کا رابطہ ہے اللہ کا ڈرو ہماری پریشانیوں کا مالک اللہ ہے اس وجود کا مالک اللہ ہے اور ہمارے دل ہمیشہ اللہ کی دور و کے درمیان بیٹھتے ہو لہٰذا ان دلوں کو اللہ کے خوف سے معبور کر